کوئی کتابی عیسیٰ نہو جو اس کی موت سے پہلے اس پر آمان نہ لائے اور قامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا